بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد اللہ الحمد الرحیم حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ یا ایک سو پندرہ الجم لط عنوان ہے الجم الفعلیہ کا بعض نسخوں کے اندر یعنی بعض وہ کتابیں جو مختلف مکتبوں سے شائع ہوئی ہیں ان میں حدیث کے نمبر مختلف ہیں کسی میں سے حدیث کا نمبر ایک سو پندرہ ہے اور کسی میں ایک سو اٹھارہ ہے ٹھیک ہے جی تو اصل میں کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ چونکہ زیادہ طالبین کے اندر ایک ایک حدیث کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے وہ لکھا گیا ہے تو کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ دو ٹکڑوں کو ملا کر اسی کے یہ ایک نمبر لکھ دیا ہے اور کہیں پر الگ کر دیا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا فرق لگا ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو حدیث نمبر پندرہ بھی وہی ہے ایک سو پندرہ بھی وہی ہے اور حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ بھی وہی مختلف نسخے ہیں جس کے پاس بھی لیکن یہ یاد رکھیے الجمرۃ الفعلیہ کے عنوان کے تحت سب سے پہلی حدیث ہے قاد الفقر کفرا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر کفرا قریب ہے کہ غربت ہو جائے کفر کادہ کا معنی ہوتے ہیں قریب ہونا کادہ کا وغیرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو افعال آپ دیکھیں گے ان شاء کے اندر آپ پڑھیں گے آخر میں ابھی تک تو شاید آپ وہاں نہیں پہنچے ہوں گے لیکن کادہ کا معنی ہوتے ہیں قریب ہونا اور الفقر محتاجی غربت تنگ دستی کانا یقون آپ پڑھتے ہیں فاڑے نعصہ کو تو کانا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا یکونو بھی اسی سے ہے پھیلے مزارے کثیر ہے ہو جائے کفرن کفر کفر بانا انکار کے اور آپ جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کا دل فخر وئیں یقون کفرا قریب ہے کہ کا قریب ہے کہ الفقر غربت ہو جائے کفر, کفر. قریب ہے کہ غربت کفر ہو جائے کیا مطلب ہے حدیث کا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے کفر تک پہنچ جائے اور عام طور پر اگر آپ اپنے گرد و نواح میں ایک نظر دوڑائیں گے تو کہیں کہیں پر آپ کو اس قسم کے لوگ ضرور ملیں گے جو ناشکری کی حدیں قراز کر دیتے ہیں اور حد پار کر جاتے ہیں اور اپنے اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات ادا کر دیتے ہیں کہ جو جن سے کفر لازم آتا ہے مثال کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں تقدیر کا انکار جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں ملے تھے کہ ہمیں غریب بنانا تھا ٹھیک ہے اور یا حتیٰ بات تو یہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اسلام تو ہے ہی غربت کا مذہب اسلام تو ہے ہی غربت کا مذہب کہ پہلے سے غریب ہو پھر اوپر سے سود اور حرام اور ان چیزوں سے رشوت ان چیزوں سے اگر یہ چیزیں نہ کریں سود ہم نہ لیں رشوت نہ لیں تو کیا کریں بھوکے بل جائیں اس طرح کی باتیں آپ کو لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ضرور ملیں گے تو یہ محاذ اللہ ڈائریکٹ کیا ہے کفر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہے سود کے بارے میں تو سراہتاً ہے کہ سود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے اللہ سے اعلان کرنا ہے جنگ کا تو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اور عام طور پر خواتین اس طرح کی بہت ساری باتیں کر دیتی ہیں کبھی حالات انسان پر آتے ہیں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مختلف حالات سے انسان گزرتا ہے لیکن کامل انسان وہ ہے کہ جو صبر اور شکر کو کا دامن تھامے رہتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اس پر ہیں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے اگر کہیں چھن جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے کچھ لمحات کے لیے اس پر ایک مشکل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر اس پر صبر کرتا ہے تو یہ حقیقی انسان ہے کامل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ کو اگر کوئی خوشی ملے راحت ملے چین و سکون ملے تو آپ سب کچھ سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور خوشی سے اتنے سرشار ہو جائے کہ آپ یعنی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہو اور دوسری جانب اگر تھوڑی سی کہیں پریشانی آ جائے تو ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھیں اور اس کی ساری کی ساری نعمتوں کا انکار کر بیٹھیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے انسان کو جو اعضاء و جوارش دیے ہیں یہ ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے پاؤں ہیں ہمارا ایک چہرہ ہے ہمارے جسم کی نقل و حرکت ہے یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں کیا ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے کیا ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جن کے پاؤں ہی نہیں ہوتے کیا ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جن کی زبانیں ہی نہیں ہوتی یا زبان تو ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بولنے کے مادہ اور بولنے کی قوت اس پہ لیتے ہیں وہ بول نہیں پاتا یا کسی کا کان ہی نہیں ہوتے یا کان ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک مطالعہ اس سے سننے کی طاقت کو ضبط کر لیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ ہم سبھی ساری کی ساری نعمتیں چھین لیں چھوڑ دیں دنیا کی نعمتوں کو کہ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں صرف اپنے اعضاء و جوارش میں تھوڑا سا اگر انسان غور کرے تو اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کی کہ کروڑہ نعمتیں مجھ پر ہیں اور کئی سے لوگ اس نعمت سے کیا ہیں معلوم محروم ہے شکر کرنے کی ایک سب سے بڑی بات اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں ان پر نگاہ رکھیں جو آپ سے کم تر لوگ ہیں مال و زر کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو آپ کو جو اللہ تبارک وطالیہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں پر آپ کو شکر کرنے کی توفیق فرمائیں گے لیکن جب آپ کو اٹھنا بیٹھنا اپنے سے اب اب لوگوں کے ساتھ ہوگا اپ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو آپ سے تھوڑے سے بڑھ کر ہیں مالداری کے اعتبار سے مال ازر کے اعتبار سے تو اب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں آپ کے من میں نہ شکری کا پہل اجاگر رہے گا اور آپ نہ شکر بنتے جائیں گے نہ شکری بنتے جائیں گے کہ آپ سے نعمتوں کی نہ شکریہ ہوگی جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں تب بھی آپ نے کہ مجھے یہ نہیں دیا مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا یہی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس حال میں رکھے وہی حال اچھا اگر اللہ تبارک وطالع نے نعمتیں دے رکھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے اگر کہیں پر آزمائش آ جائے تھوڑی سی مشکلات آ جائیں تو ایک دم سے ہمت نہیں ہارنی ہارنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر انسان کا ایمان کامل ہو تو پھر انسان کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رب ہے ہمارا وہ رازق ہے ہمارا وہ مالک ہے ہمارا لیکن خدا شاہد ہے کہ ہم دل سے اس بات کے من کریں میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا رازق ہے لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہم رازق رب کو تسلیم نہیں کرتے ہم دنیا کے اسباب کو اپنا رازق سمجھتے ہیں ہم اپنی فیکٹری کو اپنا رازق سمجھتے ہیں ہم اپنی دکان کو اپنا رازق سمجھتے ہیں قرض جو انسان کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہے وہ اس کو اپنا رازق سمجھے ہوئے ہے اللہ کو رازق نہیں سمجھتا حقیقی معنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اور یہی وجہ ہماری ناکامی کی تو جب ہماری نظر اللہ تبارک مطالعہ پر جا کر ٹھہرے گی اسی پر ہمارا ایمان کامل ہوگا تو پھر ہمیں کبھی کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی جیسا بھی ہار ہوگا ہم اس میں خوش رہیں ہم؟ ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اولاد ہوتی ہے اگر ماں باپ اس پر تھوڑے سے قانون لاگو کر دے اور اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط مقرر کر دیں اگر کہیں پر اس کے لیے کوئی مشکل اب پیش آ رہی ہو تو یقین جانے کہ اس کو سو فص یقین ہوتے ہے کہ میرے والدین مجھے اس حال میں کبھی نہیں رکھیں گے کیوں کہ ان کی مجھ سے محبت ہے اور اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھے اس حال میں نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ میرا یہ والا حال میرے لیے مشکل ہے اس میں میرے لیے سختی ہے اب اس کو یہ یقین کیوں ہے اس لیے اسے معلوم ہے کہ میرے والدین مجھ سے کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو تب ہی یہ ہے کہ وہ میرے اوپر اس قدر سختی کو نہیں کریں گے اسی طرح جب کسی مومن کو کسی مسلمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بھروسہ ہوگا تو وہ کبھی بھی نامید نہیں ہوگا کہ جانے دیجئے میرا تو رب ہے وہ میرا خیال رکھے گا وہ ضائع نہیں کرے گا مجھے میں اس اپنا رب مانتا ہوں اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں اسے اپنا خدا سمجھتا ہوں میں اس کی عبادت کرتا ہوں وہ مجھے ایسے ضائع نہیں کرے گا آج ہمارا مسئلہ یہی ہے ہماری پریشانیوں کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اسے رب نہیں مانتے ہوں. ہم اسے مالکی تصور نہیں کرتے ہیں ہم اسے رازقی تصور نہیں کرتے ہی ہیں ہماری ساری کی ساری نظریں یہ دنیا کے مال و اسباب اور مداح پر ہیں اور اسی کو ہی ہم نے غم سمجھا ہوا ہے اسی کو ہی مالک سمجھا ہوا ہے اسی کو ہی خالق سمجھا ہوا ہے اور اسی کو ہی راجب سمجھا ہوا ہے اور یہی ہماری خرابی کی ہماری پریشانیوں کی اور ہمارے غموں کی بنیادی وجہ ہے ہم غمگین بھی ایک دم سے ہو جاتے ہیں پریشان بھی ایک دم سے ہو جاتے ہیں تو جب اللہ تبارک وطالی پر نظر ہوگی تو اگر خوشی بھی ملے گی تو تو بھی اس کے ایک دائرہ ہوگا اور اگر غم اور پریشانی اور مصیبتیں کہیں آ جائیں گی تو, تو بھی انسان اس حد کو کراس نہیں کرے گا اس حد کو پار نہیں کرے گا جو اللہ تبارک وطالیہ نے حدود قائم کی ہے پھر وہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات کبھی بھی نہیں کہے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کو ہم غریب ملے تھے کیا اللہ کو میرا ہی بیٹا چھیننا تھا کیا اللہ کو میری ہی بیٹی چھیننی تھی کیا اللہ نے مشکل حالات مجھ پہ ہی لانے تھے کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے کہ ہمیں غریب کرنا تھا اس طرح کا کلمات گرد نواح میں لوگ کہتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے آ کر کہہ دیتے ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرمایا ہے کفرا قریب ہے کیا غربت کیا ہو جائے کفر ہو جائے انسان نہ معلوم کہ انسان کیا ہو جائے کفر اختیار کر لے غربت کے ڈر سے غربت کے خوف سے لیکن یاد رکھا جائے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریب لوگوں کے لیے جو اشارات فرمائے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہوں گے یہ دیگر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ ص نے اپنے بارے میں آپ اللہ تبارک و طرح سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھیں تو مجھے مسکین رکھیں اور میری موت ہو تو تب بھی میں مسکین ہوں اور جب میں حشر میں اٹھایا جاؤں تو تب بھی مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں تو بہرحال انسان اپنی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزارے اور دیگر لوگوں کا خیال ہو اللہ تبارک مطالعہ نعمتیں دے رکھی ہوں تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی ان میں سے ایک شکر یہ بھی ہے کہ انسان کو اس پر اس کی نعمت کا اثر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا مال کے جو حقوق کی ان کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے مال کو جائز راستوں میں جس طریقے سے چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی برائی اور کوئی قباہت نہیں ہے اچھی بات ہے آپ اچھے گھر میں رہیں بہت اچھی بات آپ اچھا کھانا کھائیں بہت اچھی بات آپ اچھی گاڑی میں سفر کریں بہت اچھی بات ہے زبردست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے مال لیکن بشرطے کہ اس کے حقوق ادا کیے گئے ہوں وہ ناجائز ذرائع سے کمایا نہ گیا ہو اور پھر یہ کہ عیاش اور منکاریوں میں اسے استعمال نہ کیا جائے تو یہ مال کیا ہے نعمت ہے ٹھیک ہے جی تو کادل فخر یکون کفرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا قاد الفقر این یکون کفرا قریب ہے کہ کفر قریب ہے کہ غربت این یقونہ یہ کہ ہو جائے قفران کفر کادل الفقر قریب ہے کہ غربت یہ کہ ہو جائے قفرن کفر تو اب میرے خیال سے ہمیں اب یہاں سے ترکیب بھی شروع کر دینی چاہیے آہستہ آہستہ تو ٹھیک ہے اس کی اب ہم ترکیب بھی کرتے ہیں اور اگلی حدیثوں کی بھی اور جو اس سے پہلے کے جو ابواب گزر چکے ہیں تو ان کی ترکیب اب انشاءاللہ پھر کبھی جب ہم انتہا تک پہنچیں گے یا جہاں کہیں تک بھی ممکن ہوا تو پھر گزشتہ کی ترکیب انشاءاللہ میں صرف فقط ترکیب کروا دوں گا اور آج سے انشاءاللہ شاء ہم یہاں سے حدیث تو آج اب جو ہے وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے چاروں باتیں پہلے آپ کی حدیث سے متعلقہ تین بحثیں ہوتی تھی سب سے پہلے عبارت نمبر دو لفظی معنی آ, نمبر دو معنی نمبر تین حدیث کی تشریح اور نمبر چار حدیث کی ترکیب جن میں سے تین چیزیں آپ آج تک پڑھتے رہے ہیں اور حلوہ کھاتے رہے ہیں تو اب تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے کچھ کڑوا کڑوا بھی ہلکا ہلکا ساتھ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب چار بحثیں ہوں گی ایک عبارت نمبر دو ترجمہ نمبر تین تشریح اور نمبر چار ترکیب تو آپ جو آپ لوگوں کو میرا خیال سے وہ جو چار سے پانچ عدیثوں پر مشتمل پیپر بھی آپ کو مشکل لگتا تھا اس میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوتی جہاں پر صرف آپ کو آراب اور ترجمہ لگانا ہوتا ہے تو جب ترکیب آتی ہے تو اس میں تھوڑی بہت بحث ہوتی ہے اتنا کڑوا نہیں ہے لیکن شروع شروع میں آپ کو ہلکا پھلکا کڑوا لگے گا اور کیونکہ بھی آپ بچے ہیں اور بچے کو جیسے ہی آپ جو ہے نا دودھ چھڑانے کے بعد غذا دینا شروع کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی غذا پر امادہ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ غذا پر امادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے چسکے لیتا ہے اور مزے رنگ برنگے اور طرح طرح کے ذائقے وہ کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ شاء آپ کو بھی یہاں پر ذائقہ محسوس ہوگا لیکن ابھی آپ ترکیب کے حوالے سے کیا ہیں بچے ہیں تو اس لیے بھی آپ غذا کے عادی نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ مشکل نہیں ہوگی اللہ تبارک کو تعالیٰ فرمائیں گے کچھ آپ کی کلاس کے خود سینئر ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور کچھ آپ کے ساتھ آپ کی معلومات نظیس تعاون کریں گی قادر فقر و کفرہ ہے تو افال مقرر لیکن اس کا عمل اس کا عمل کیا ہوتا ہے افال ناقصہ کا ہوتا ہے جیسے آپ کا سارا آپ نے مرفوعات پڑھ لی ہوں گے امید ہے وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا مرفوعات کے اندر کہ کانہ وغیرہ کا اسم کیا پڑھا ہوگا کانہ وغیرہ کا اسم مرفوعات کے اندر آپ پڑھتے ہیں مرفوعات کیا کیا چیزیں ہیں مرفعات کا مطلب وہ چیزیں کہ جن پر رفع ہوگا جو مضموم ہوں گے ٹھیک ہے چاہے وہ رفع کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ ہو یا حرف ایسا ہو حروف آپ کو پتہ ہے کہ اعراب کی دو صورتیں ہیں اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف حرکت زیر زبر پیش والا اعراب حرف کہ واو یا وغیرہ کے ساتھ واو الف یا یہ حروف ہیں ان کے ساتھ بھی اعراب ہوتا ہے تو بہرحال مرفوع ہونا چاہے وہ مرفو حرکات کے ساتھ ہو یا حروف کے ساتھ ہو تو مرفوعات وہ آپ کے سامنے ہیں آٹھ ٹھیک ہے اس میں آپ فائل بھی پڑھتے ہیں مفول معلوم بھی اسم فائل بھی پڑھتے ہیں کانا وغیرہ کا اسم پڑھتے ہیں بقیہ چیزیں ٹھیک ہے انا وغیرہ کی خبر پڑھتے ہیں انّا کا اسم منصوب ہوتا ہے انہ کی خبر مرفو ہوتی ہے جب آپ منصوبات میں جاتے ہیں تو بالکل اس کا ضد اور الٹ شروع ہو جاتا ہے تو خیر مقصد کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ قاعدہ فعال ناقصہ کا عمل کرتا ہے مطلب یہ کہ اس کا اسم مرفو ہوگا اور خبر کیا ہوگی منصوب ہوگی تو کانا وغیرہ کا اسم کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب تو دیکھیے ذرا کا دا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ناقص الفقرو اس میں کادا کو مسدری ناصبا آپ عروف ناصبہ اپنے پڑھے ہوں گے نہیں پڑے تو انشاءاللہ آپ عروف کی بحث پڑھ لیں گے کہ جو فیل کو نصف دیتے ہیں ان لن کئی ازن یہ کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو قاد دل ان یکونا کفرا کادہ فیر ناقص الفقر و اس میں کادہ کفریا ناصبہ جو فیل کو نصب دینے والے ہیں یقون ناقص ہے کانا کانا یہ جو فال ناقصہ آپ پڑھتے ہیں کانا سوارا اسبہا امسا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مادے ہیں یعنی ان کے جو بھی جس چیز میں بھی کنورٹ ہوں گے چاہے یہ ماضی کے سیرے ہیرے ہیں یا مظاہرے ہوں یا کسی میں بھی بدل جائیں ٹھیک ہے تو ان کا عمل وہی ہوگا عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو یقون فیل ناقص رافع الاسم ناصب الخبر اس میں ضمیر یقونوں میں ضمیر جی تو اس میں ضمیر اس کا اسم مستطر ضمیر جو ہوا ہوتی ہے جیسے آپ یزر وہ کے اندر ضمیر نکال دیتی اس طرح کے اندر ضمیر وہ اس کا اسم کفرن خبر کا خبر خبریں کہتے ہیں آپ تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو انشاءاللہ جب آپ آگے چلیں گے تو بہت آسان ہو جائے گی تو کفرن اسم اس میں یقون تو یقون ویل ناقص اپنی ضمیر اسم اور کفرن خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے خبر کاذا ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی تو بتاویل مصدر کے ہو کر خبر کاذا تو کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ دو باتیں سمجھیے گا یہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں ان کو آپ جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور فیلیا خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں فیلیا تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہوتے ہیں اور اسمیہ خبریہ اس کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم اور خبر کو چاہتے ہیں لیکن ہم یہاں پر اس, اس باپ کے اندر یا اس عنوان کے تحت جتنے بھی ترکیبیں ہوں گی اس میں ہم ان کو جملہ فیلیا ہی بنائیں گے کیوں اس لیے کہ انہوں نے عنوان ہی یہی لگایا ہے کہ الجملۃ الفیلیہ لحاظ ہم اس عنوان کی قدر کرتے ہوئے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے فعلیہ کہیں گے ورنہ آپ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہو اور فعلیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہو لیکن اس بات کی مناسبت سے اس عنوان جو اوپر لگا ہوا جملہ تو اس کی مناسبت صحیح ہوگا کہ ہم اس کو جملہ فعلیہ بنائیں تو پھر سے دیکھیے ذرا کا دہ فیل ناقص رافی الاسم ناصب الخبر الفقر اسم میں کادہ کا کا اسم ایہ کون کفرن ان, اَن مصدریہ ناصبہ يكون فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا اسم کفرن خبر يكون اپنے يكون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے یعنی مصدر کی تاویل میں ہو کر مصدر کی تاویل میں ہو کر یہ خبر بنے گا الفقر یہ خبر بنے گا قادہ کے لیے قادہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ٹھیک ہے تو یہ آپ بس اتنا سماعت فرما لیجیے باقی انشاء اللہ آپ کی جو کلاس کے وہ ہیں کچھ سینئر ہیں یا باقی آپ کو معلومات ان شاء اللہ عزیز آپ کو سمجھا دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں سب کو خیر واقع